نام جی میرا نام خلیل ہے اور میں مکہ سے بول رہا ہوں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں سلون کا کام کرتا ہوں میرے پاس داڑھی بنانے والے بھی آتے ہیں خط بنانے والے بھی باغ والے بھی اور عمرے والے بھی کیا یہ کام کرنا صحیح ہے یا غلط ہے یا حرام ہے یا کیا ہے آپ کیا میری رہنمائی فرما سکتے یا کیا یہ کام حرام ہے بالکل ابھی چھوڑ دیا جائے یا کیا کیا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکہ مکرمہ سے سوال کیا ہے انہوں نے کہ ان کا سلون یعنی ہلاکہ کا کام ہے بال بنانے کا جو کام ہوتا ہے یا حلق کرنے کا تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس داڑھی منڈانے والے بھی آتے ہیں خط بنوانے والے بھی آتے ہیں بال ترشوانے اور منڈوانے والے بھی آتے ہیں تو آیا میرا یہ کام کرنا شرن کیسا ہے مجھے یہ کرنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے دیکھیں جو عمل کرنا جائز ہے اس عمل کا کروانا بھی جائز ہے اس عمل کا پیشہ بھی جائز ہے داڑھی مونڈنا حرام ہے تو ظاہری بات ہے آپ داڑھی مونڈیں گے تو آپ حرام فیل میں اس کی مدد بھی کریں اور یہ ایک حرام فیل بھی کریں گے تو آپ داڑھی نہ مونڈے آپ خط بنائیں خط بنانا جائز ہے اور حلق آپ کرتے ہیں آپ حلق کریں بال تراشیں داڑھی مونڈنے کا آپ کام ہی نہ کریں تو اس لیے آپ کے اس صورت میں آپ کے پروفیشن آپ کا جو پیشہ ہے وہ جائز رہے گا آپ کی آمدنی بھی حلال رہے گی تو آپ کو اپنے کام چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا کام کنٹینیو رکھیں بس یہ کہ آپ داڑھی نہ مونڈے ویسے بھی آپ مکہ مکرمہ میں ہیں اور مکہ مکرمہ میں ایک نیکی کا ثواب ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہے اور ایک گناہ ایک لاکھ گناہوں کے برابر ہے تو کوئی داڑھی منڈائے اگر معاد اللہ مکہ مکرمہ میں تو گویا اس نے ایک لاکھ مرتبہ داڑھی منڈانے کا اس کو گناہ ملتا ہے تو عمان الحفیظ آپ کو اپنا کام جاری رکھیں کا اور داڑھی مونڈنے سے اجتناب کریں واللہ تعالیٰ اعلم